أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسين قليذين كفروا الى جهنم لم مزمر ذا اذا جاءوها فُتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسول منكم يسل عليكم ايات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل قَدِ انْظَرْتَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمرا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة مَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّاتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ عَامِلِيهَا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ قَالُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الحمد للہ وسلات وسلام عاللہ رسول اللہ اما بعد قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تفویر کا سیصلہ جاری ہے بحمد اور آج انشاءاللہ شاء الزمر کا آخری رکو پیش ہوگا یہ ایت نمبر 71 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم بصيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب عد الكافرين وثيق يباو لغي اور سیکھا فعل ماضی مجہول کا سیکھا ہے ماضی معروف اور ماضی مجہول ماضی معروف کا فائل مذکور ہوتا ہے جیسے زارابا زیدن زید نے مارا تو زارابا فعل اور زید اس کا فائل یعنی مارنے والا زید ہے اس کو مارا امرن امر کو مارا یہ اس کا مفول ہے جبکہ فعل مجھول میں فائل مذکور نہیں ہوتا ذوری بعید ان زئید کو مارا گیا مارنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں یہ سیکھا کا جائے گا مجھول کا سیکھ ہے سا کا یہ سوکو اس سے سی کا ماضی مجہول تو یہ خبر تو مستقبل کی ہے قیامت کی تو اس کو ماضی کے سیرے سے اس لیے ذکر کیا یعنی تحقیق کے وقوع کہ یہ محالہ واقع ہو کر رہے گا یعنی اس قدر یہ موقع معاملہ ہے کہ اس کو ماضی کے سیغے سے بیان کیا گیا گویا یہ ہو چکا ہے جیسے زید نے مارا ان گزشتہ کل وہ مار ہو چکی اور زید مارے گا کل آئندہ کل پتہ نہیں مار سکے یا نہ مار سکے تو ماضی تو بالکل متحقق ہے اور ماضی کی خبر یقینی ہے تو خبر تو مستقبل کی ہے مگر ماضی کے سیکھے سے اس کو بیان کیا گیا ایک یقین اور جزم پیدا کرنے کے لیے وسیق اللہ دین اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہانکنے والے کون ہوں گے فرشتے اور ہانکے کس طرف جائیں گے الا جہنم جہنم کی طرف زومارا جماعتوں میں گروہوں میں یعنی زومر زومرات ان کے جمع اور اس سے مراد ایک جماعت کا جانا پھر دوسری کا پھر تیسری کا پھر چوتھی کا گروہ گروہ ادھر گروہ ایک گروہ جا رہا ہے جہنم میں دوسرا جا رہا ہے تیسرا جا رہا ہے اور اسی سے اس, اس صورت کا نام سورہ زمر تو قیامت کے دن ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا الہ جہنم طرف جہنم کے زمارا گروہ در گروہ یہ گروہ کیسے ہوں گے یعنی گنا تفاوت کی بنا پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ہی پرلے درجے کے کافر ہوں گے اور جن کی سزا بڑی بھیانک ہوگی کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی سزا ہلکی ہوگی مزید ہلکی ہوگی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اند المنافقین منافقین الف درک الاسفل من النار کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو ان کا عذاب زیادہ بھیانک ہوگا یہ گروہ اسی تناسب سے ہوں گے جو بڑے شدید عذاب والے وہ آگے پھر ان سے پیچھے جو ان, ان سے ہلکے ہوں گے پھر ان سے ہلکے تو اس طرح جو عذاب کا تفاوت ہے یا گناہوں کا تفاوت ہے اس بنا پر یہ گروہ بنیں گے اور سب سے ہلکا عذاب جہنم کا نبی السلام کی حدیث ہے کہ ان اہبن اہل عذاب میں یوز اوتاح تھا قدم ہے جمرتا نار کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے اور باقی پورا جسم آپ کی گریب سے محفوظ رہے گا اور بعد رہتے میں یہ ابو طالب کا عذاب ہے ان اباغ لبی زہزہ منار علی تمہارا باپ جہنم کے ایک طبقے زہزہ میں گیا ہے اور زہزہ میں جہنم کی آگ صرف پاؤں کو چھوئے گی مگر اتنی شدت ہوگی کہ یغلی بہما دماغوں دماغ جوش مارے گا تو اس تناسب سے یہ گروہ بنیں گے تو گروہ در گروہ ہاں کا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف حتیہ اذا جاؤہ فتح ابوا حتا حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے یہ کی زمیر جہنم کی طرف جا رہی جب وہ جہنم میں آ جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے تو فتحد ابوا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے فتحت بھی مادی مجھول کا تھی رہے کھول دیے جائیں گے اب وابا اس کے دروازے کھولنے والے کون ہیں ان کا بیان نہیں ذکر نہیں ہے لیکن ڈیوٹی ملائکہ کی ہے فرشتوں کی ہے. تو فرشتے ان کے آنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور دروازے دوبارہ بند کر دیے جائیں گے تاکہ نکل نہ سکیں وقات الحم خزانہ اور کہیں گے ان سے ان کے داروغے یہ خزانہ خازن کی جمع جہنم کے داروغے جو جہنم پر کھڑے ہوں گے پوری مستعدی کے ساتھ علی عشر انیس ان کی تعداد بڑے شدید اور سخت بڑے ہیبتناک اور خوفناک وہ ان سے کہیں گے مزید ان کی حکارت کے لیے ایک تو ان کو ہانکا جائے گا ہانک کے لایا جائے گا جیسا کہ ایک مقام پر یوم یدعون لان آ جہنم دا اس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور دھکیلے جائیں گے یعنی یہ کیفیت بھی بڑی ہول ہولناک اور اور بڑی ہی ذلت والی مزید ان کی تاخیر فرشتے ان سے کہیں گے جہنم کے داروغے علم یتم رسول المن کم علیکم آیات رب یہ انیس تعداد ان داروغوں کی اور بہت ہی کری منظر والے علیہ ملائکت غلاد شداد لا یاسون اللہ امر بائی فائلون اس جہنم پر دار داروئے ہوں گے فرشتے بہت ہی سخت جن کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا جو اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہوں گے جو آرڈر ملے گا اس کو فوراً نافذ کریں گے دنیا چیختی رہے رحم کی بھیک مانتی رہے کوئی ان کو اثر نہیں ہوگا اللہ کے امر کی تنفیذ کریں گے تو داروز کیا کہیں گے المیہم رسول المن کم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول ال رسول کی رسول کی جمع رسول من تم میں سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے یسلون عال آیات رب کہ تم پر تلاوت کرتے تھے آیات تمہارے رب کی رسول نہیں آئے تھے اللہ کی, کی... کتاب اور اس کتاب کی آیات کی تلاوت کرنے والے قرآن و حدیث پیش کرنے والے درون کم لکھا یوم کم اور تمہیں ڈراتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے کہ قیامت آنے والی ڈر جاؤ ڈر جاؤ قیامت آنے والی بڑا شدید اس دن کا حساب ہوگا بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ ان فرشتوں کا سوال ہوگا ڈاروہوں کا رسول نہیں آئے تھے اللہ کی آیات پڑھنے والے نہیں آئے تھے تمہیں آج کے دن سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے آئے تھے رسول آئے تھے آئےتیں انہوں نے پڑھیں اللہ کی شریعت پہنچائی اور قیامت کے دن سے ڈرایا کالو بلا اقرار کرنے کیوں نہیں رسول آئے تھے بلا حقت کلیمت الحضاب عدل لیکن کافروں پر ثابت ہے عذاب کا کلمہ ولیکن حقت لیکن ثابت ہو گیا کلیمت العذاب عذاب کا کلمہ عدل کافرین کافروں پر وہ عذاب کا کلمہ کیا ہے قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کچھ علما کا کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الدین حقت علیہم کالمت کالیہ ربی کا لائی امین بھلا اجا تم کلو کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے پاس ساری آیتیں آ جائیں ساری نشانیاں آ جائیں توحید کے سارے دلائل آ جائیں ایمان نہیں لائیں گے رب کا فیصلہ اور کلمہ ان پر ثابت ہو چکا ہے رب کی بات ان پر ثابت ہو چکی کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہم پر ثابت ہو گیا اللہ نے تو پوری کی تھی انبیاء بھیج کر اور وہ دین ہم تک پہنچا گئے ہمیں آخرت سے ڈرا گئے مگر رب کا کلمہ کہ ہم جہنمی ہیں ہم پر ثابت ہو گیا یا پھر وہ کلمہ یہ بھی ہو سکتا ہے لم لہنم من جن تناتا اجمعین اللہ کا فرمان کہ اس جہنم کو جو ہم نے پیدا کی اس کو بھرنا ہم نے انسانوں اور جنوں سے تو ان کو بھرنے والے کون ہوں گے وہ ہم جیسے ہی تو وہ کلمہ ہم پر ثابت ہو گیا ہمارے ذریعے جہنم کو بھرا جائے گا مگر جہنم نہیں بھرے گی بلاخر حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا صحیح بخاری کی حدیث اور پھر جہن سکڑ جائے گی اور قط قط کہے گی کہ یا رب قط قط بس بس بس, بس بھر گئی میں ورنہ سے خبر حل میں مزید حل میں مزید پکار رہی اور بندوں کو لاؤ ابھی جگہ بہت باقی اللہ اللہ اپنا قدم ڈال کے اس کو سکیڑ دے گا پھر وہ کہے کہ بس بس بس میں تنگ ہوگی سکڑ بھی تو یہ کلمہ عذاب جہنم کو بھرنے کا لوگوں اور جنوں سے تو تبھی بھری جائے گی نا جب نافرمان لوگ ہوں اللہ کی آدوں کو چڑ والے ہوں تو یہ کلیمت الدا یہ کلیما کلیمت الزاد ہم پر ثابت ہو گیا بلا کالو بلا کیوں نہیں بلا کن حقت کلیمت اللہ بدل لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر قیمت خلو جہنم کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ابواب باپ کی جمع خالدین افیح اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے جہنم میں خلود ہے تو اس سے ثابت وہ جہنم اور جہنم کے دروازے اور کافر ہمیشہ رہیں گے ہاں جو مسلمان کلمہ کو ہیں اگر اللہ نے ان کو عذاب میں جھونک دیا تو وہ اپنی توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے لیکن کب جب اللہ چاہے تو دخلو خلو اباب جہنم خالدین افیہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں فبیس مسور متکبرین پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا یہ پہلی معصیت تکبر ہی کی ہوئی تھی شیطان ابلیس اباب اس تک من وکانا انکار کیا سچ نے سر تکبر کیا اپنی بڑائی کا شکار ہو گیا کہ میں آگ سے ہوں اور آدم مٹی سے ہے آگ مٹی کے اوپر ہوتی ہے کبر کا شکار ہو گیا اور نبیر اسلام کی حدیث ہے نہیں ادخ جنت منکان ابھی قلب ہی مفقال حبت خرد لمل کبر جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا کبر بڑی بری خصلت بر کیا ہے دو چیزیں الکبر بطر اور حق کے بغم حق کا انکار کر دینا حق سمجھ آ گیا حق واضح ہو گیا لیکن مان نہیں رہا قبول نہیں کر رہا قبول کیوں نہیں کر رہا کہ میرے مذہب میں ایسا نہیں ہے میری برادری میں ایسا نہیں ہے میرے باپ دادا ایسا نہیں کرتے یہ بات میرے باپ دادا کے خلاف ہے یہ بات میری برادری کے خلاف ہے یہ بات میرے پیروں کے خلاف ہے میرے اماموں کے خلاف کوئی بھی کہہ سیے تو ہے کبر یہ حق واضح ہو اور اس کا انکار کر دے اور دوسری سورج جو ہے لوگوں کو دھسکارنا اور حقیر جاننا تو بھی متکبرین پس برا ہے ٹھکانا مسوا رہنے کی جگہ ٹھکانا کن کا متکبرین کا اب اس کے مقابلے میں اہل جنت متقی وسیق الذین دین ربہم ابا الجنت زمرہ اور چلایا جائے گا لے جایا جائے گا ان لوگوں کو اتو جو ڈر گئے اپنے رب سے ربم اپنے رب سے کہاں چلایا جائے گا کس طرف ادھر جنت جنت کی طرف زوما رہا گرو ادھر گرو تو یہاں وہ پیچھے بھی سیخا ہے اس کا منہ ہم نے ہانکا, ہانکا جائے گا کیا تھا اور یہاں اس کا ترجمہ کرنے لے جایا جائے گا کہ چلایا جائے گا کیونکہ متقین متقین کے لیے تقریب ہے جہنموں کے لیے احانت ہے حکارت ہے تو سی کا کمانا یہ بھی ہے وہ بھی ہے سیخ کا کمانا چلایا جانا سیخ ہاں کا کمانا ہانکا جانا جو پیچھے سے ہانکے اس کو سیقہ کہا جاتا اور جو آگے آگے چلے اس وہ قاعدہ یہ قودوں سے قیادت کرنا آگے آگے چلنا تو جو بندہ آگے چل رہا ہو جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں تو اس کو قائد کہتے ہیں قیادت کرنے والا اور اگر لوگ آگے چل رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی ان کو چلا رہے تو اس کو سائق کہا جاتا ہے تو وہ سیخ اللہ دین ربا ہوں اور چلایا جائے گا لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر گئے کس طرف ادھر جنت جنت کی طرف زومارا گروہ در گروہ یہ جنتی بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے یہ محسنین کا گروہ متقین کا گروہ مومنین کا گروہ جیسے جنت کے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے سے خاص خاص لوگ بلائے جائیں گے بابو صدقہ ہے تو جو صدقے سے زیادہ محبت رکھتے تھے وہ وہاں سے جائیں گے اور باب الصلاح ہے جو نماز سے زیادہ محبت رکھتے تھے وہ اس دروازے سے جائیں گے ایک باب الریاں روزے داروں کا دروازہ ہے باب الجہاد ہے اور ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا تھا اللہ باللہ جو بندے کثرت سے یہ ذکر کرنے والے ہوں گے لا حول ولا تھا اللہ باللہ جس کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیا کہ نیکی لانے والا اور برائی پھیرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے کوئی خیر ملے گی تو اللہ کے امر سے ملے گی نیکی ملے گی اللہ کے امر سے ملے گی اور کوئی شر مجھ سے ٹلے گی تو اللہ کے امر سے چھوٹی شر ہو یا بڑی شر ہو اس کو ٹالنے والا اللہ ہے میرے اندر کوئی قوت نہیں اور چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو عطا کرنے والا اللہ ہے میرے اندر کوئی طاقت نہیں بندہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کرتے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ لاہولا ولا قبت اللہ بلّا سمجھ کر پڑھنے والا اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے ہے میری کوئی ہستی نہیں تو سنبھالنے والا ہے چھوٹی خیر ہو بڑی خیر ہو تو عطا کرنے والا ہے اور چھوٹا شر ہو بڑا شر تو ٹالنے والا ہے تو یہ جنت کا دروازہ اس کا نام ہی لا حول ولا قبت اللہ باللہ ہے جس سے کون جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے بڑے فہم کے ساتھ عقیدہ کی گہرائی کے ساتھ اور توحید کے علم کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ کثرت یہ ذکر کیا ہو لا حول ولا قوت الا بلّہ کا تو اس طرح جنتی گروہ بھی ہوں گے پہلا گروہ جنت میں جو داخل ہوگا اول الزمرہ دن طالج الجنت پہلا زمرہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودہویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور قلوب و ملاقل مراج الواحدین ان کے دل ایک بندے کے دل کی مانند ہوں گے اتنا ان کے دل الفت ہوگی محبت ہوگی عقیدے کی جگانگت ہوگی کہ لوگ تو بے تحاشا ہوں گے لاکھوں کروڑوں ہو سکتے لیکن ان کے دلوں کو ٹہٹولا جائے تو لگے گا یہ سارے دل ایک ہی بندہ بندے کا دل ہے اس قدر ان کے اندر پیار الفت اور محبت عقیدے کی وحدت توحید کی سلامتی ورنہ جو شرک کرنے والے بدتیں کرنے والے ان کے دل تو ملتے ہی نہیں کسی کا رخ کس طرف ہے کسی کا رخ کس طرف ہے لیکن جن کا رخ خالص اسلام کی طرف ہے خالص توحید کی طرف ہے اللہ رب العزت کے دین کی طرف ہے وہ ہاں ہونے کے باوجود بھی ان کے دل بالکل یکساں اور آپس میں ان کے اندر یگانگت ہوگی اور وحدت ہوگی یہ پہلا زمرہ یہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا تو جس طرح جہنم کے گروہ داخل ہوں گے اس طرح جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے حتہ اذا آ جاؤ ہے بفوتےحت کہ جب وہ آ جائیں گے یعنی جنت کی طرف یہ ہا زمیر منس کی یہ لوٹری الجنہ جنت کی طرف جب وہ آ جائیں گے جنت کی طرف جنت کے پاس وفوتےحت ابوا اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے کھلے ہوں گے ان کے اکرام کے لیے ان کی تعلیم کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے یعنی جہنم کے دروازے جہنمیوں کی آمد پر کھولے جائیں گے اور پھر دوبارہ بند کر دیے جائیں گے جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور پہلے سے کھلے ہوں گے اہل جنت کے اکرام کے لیے جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا جنات عدن مفتحتن حدن لہم جنت عدن ان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوں گے کھلے ہوں گے رمضان میں دروازے کھول دیے جاتے یہ داخل رمضان ہو رمضان جو داخل ہوتا ہے تو حلقت عواب الران تو فتح اباب الجینان جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اکرام پہلے جنت کا جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھلے ملیں گے ان کو کھلنے کا ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس میں ان کی تعریم بھی ہے اور اللہ کی نیم جنت بالکل سامنے مستحضر ہوگی ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ دروازے کھلے اور ہم داخل ہوں اندر وقات الحم خزانت اور کہیں گے ان سے ان کے داروغے جنت کے داروغے سلام علیکم طیبتم فت خلوہ سلام ہو تم پر تو تم تم عمدہ ہوئے پاکیدہ ہوئے تم فت خلوہ پس داخل ہو جو اس میں ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں پاکیدہ کس چیز سے ہوئے شرک سے پاک ہوئے دنیا میں تو موحد تھے بدر سے پاک ہوئے دنیا میں تم سلت کو اپنانے والے تھے گناہوں سے پاک ہوئے دنیا میں تم متقی تھے سالح دیر پرہیزگار تھے نیکیاں کرنے والے تھے یہ پاکیزگی دنیا کی یا پھر تھب تم آج تم پاک کر دیے گئے گنا ہو تو بخش دیے گئے کہ گناہ ایک غلاظت ہے ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک کر کے گناہوں کو بخش کے معاف کر کے ان کو جنت کا مستحق اور جنت کا قابل بنا دے گا تو صحیح بتم تم پاکیزہ تھے اور پاکیزہ رہے ہمیشہ فتخلوہ خالدین پر داخل ہو جا اس میں ہمیشہ رہنے والے بقاد الحمد للہ اللہ سادہ کا عور ارا نہ تبا مل جنت حش فن اجر الحمل اور کہیں گے وہ اہل جنت الحمد تعریفیں تاریخ اللہ کے لیے حمد اللہ کے لیے ہے اللہ بھی وہ اللہ سادہ وعدہ ہو جس نے اپنا وعدہ ہمیں ہم سے سچا کر دکھایا دنیا میں وعدہ کیا ہم سے جنت کے داخلے کا ان المطقین بھی جناتی میون کہ متقی لوگ جو ہیں جنتوں میں داخل ہوں گے چشموں میں داخل ہوں گے تو یہ وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا اور آج ہم نے یہ وعدہ حق دیکھ لیا جنت سامنے کھڑی ہے ہم اس میں داخل ہو چکے بقالور کہیں گے کہ وہ یعنی اہل جنت الحمد ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ بھی وہ اللہ سادہ خانہ جس نے سچا کر دکھایا ہم سے وہ اپنا وعدہ ان دل متقین سی جناتی معیون ان دلمتقین مفاد ہدایت وا نابا وقاصند متقین کے لیے کامیابی ہیں ہی کامیابی جنت جنت کے باغیچے جنت کی نہریں چشمیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور رسد اور ہم کو زمین کی وراثت دے دی یا زمین کا ہمیں وارث بنا دیا جو وارث ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے دنیا میں وراثت کا نظام ہے باپ مر گیا اس کی میراث تقیم ہوئی اولاد کو حصے مل گئے تو ہر بیٹا یا بیٹی اس کا مالک بن گیا یعنی وراثت وارث ہوا مانا اس کا مالک ہو گیا اسی طرح جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت کی وراثت دے دی جنت کی زمین کی وراثت دے دی نہ تو بب جنت حئی تو ہم جگہ بنائیں ٹھکانہ بنائیں جنت میں سے حئی تھو نشہ جہاں ہم چاہیں ہمیں زمین کی وراثت دے دی ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو زمین اللہ نے مختص کر دی کہ یہ آپ کی ہے اللہ مختص کر دے گا نا کہ یہ زمین ساری آپ کی ہے تو جو مختص اللہ کر دے گا اس میں سے جہاں چاہیں ہم رہیں جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں اس کا مانو یہ نہیں کہ جہاں چاہیں دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیں دوسروں کے گھر میں داخل ہو جائے نہیں اللہ نے جو ہمیں زمین دی ہے جو سب جنت میں سب سے آخر میں جائے گا کتنی زمین ملے گی اس جتنی ہماری زمین یہ اور اس کا دس گنا اور ایسی دس زمینیں اس کو ملیں گی کس کو جو جنت میں سب سے آخر میں جانے زمین پھیلی ہوئی ہے جہاں چاہیں ٹھکانہ کر لیں جہاں چاہیں گھر بنا لیں یہ اس کی حمد اس کی تعریف اور اس نے ہمیں وراثت دی زمین کی نتبوہ مل بو ہم ٹھکانہ بنا لیں جگہ بنا لیں جنت میں سے ہائی فون جہاں ہم چاہیں فن احمد اجر پس بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا فن پس بہت اچھا ہے اجر کن کا عاملین کا عمل کرنے والوں کا عمل کرنے والے کون ہیں ان نیک عمل کرنے والے ان اللہ دین امن وامن الحاظ یہ وامل عامل سوال حافظ نیک عمل ہر عمل نہیں عمل کرنے والے بے شمار ہیں. مگر یہ سیلا یہ اجر کس کو ملے گا جن کے عمل نیک ہوں گے اور نیک عمل کیا ہے نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق یہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نیک عمل اسے سمجھتے ہیں جو ان کو ذاتی طور پر پسند ہے اپنی خواہش پر اپنی پسند پر یہ تو نیکی نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل نیک ہے جو ہماری برادری میں خاندان میں چلا آ رہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ عمل نیک ہے جس میں ہمارے باپ پیدا تھے یہ ساری تعریفیں غلط ہیں عمل صالح صرف وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو بندہ اس نہج پہ چلتا رہے نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چلتا رہے وہ نیک عمل ہے اور اس کا سلا آج مل رہا ہے فن اجر پس بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا یعنی نیک عمل کرنے والوں کا اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والوں کا آپ کی اطاعت کرنے والوں کا ہر عمل میں آپ کی مطابقت اور موافقت کو اپنانے والوں کا وطر الملحا سی من ہاؤد الحر اور تو دیکھے گا فرشتوں کو حافین گھیرے ہوئے ہوں گے گھیرہ ڈالے ہوں گے من حوض الرش ارش کے ارد گرد سے یہ من زائدہ اگر کلام اس طرح بنایا جائے بطر منایا حافین ہافین حوال تو یہ کلام درست ہے من زائدہ زائدہ حرف کا معنی نہیں ہوتا تو معنی کریں گے آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے ارش کے ارد گرد منتفیا من یعنی عرش کے کچھ حصے کے ارد گرد بعد ارش کے ارد گرد یہ ہے کہ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سارے فرشتے جمع ہو کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے حالانکہ فرشتوں کی بے تو حاشتہ تعداد ہے مگر سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے پورے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کو گھیر نہیں سکتے اس لیے اس کے کچھ حصے کو وہ گھیرے ہوں گے جو سب بے اور تصویر کریں گے اپنے رب کی حمد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر کریں گے مانا تصویر اور حمد دونوں ساتھ ساتھ وہ کیا ہے سبحان اللہ یہ والمد سبحان اللہ کل میں ہے الحمد للہ یہ کل میں ہے سبحان اکلّہ ہوں اور تو سبحان اکلّہ کلمہ کل میں تصویر بحم کل میں حمد سبحان میں تنزیح کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے ہر نقص سے اور حمد میں اس بات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کامل خوبی سے متصف ہے سبحان کا مانا عیبوں سے پاک کمیوں کوتاحیوں سے پاک اور حمد کا معنی ہے ہر کمال کا م... جو ہے وہ متصف ہلکمال سے متصف اس کی صفات جو کتاب و سننے سے ثابت ہیں اس کے نام جو قرآن و دین ثابت ہیں وہ سارے حق ہیں اور اللہ ان سے متصف ہے اور ساری صفات میں درجہ کمال ہے یہ سب ہو حمد ربے تو فرشتے تصویر کرنے والے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تو بی حمد ربے کا تصویر کرو اپنے رب کی ہند کی تو یہ دونوں کرمے ساتھ ساتھ اکیلا سبحان اللہ نہیں ساتھ الحمدللہ للہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے لیکن ہر کمال خوبی کا متصف ہے اگر ہر کمال اس کے اندر موجود ہے تو عیب اس کے اندر موجود نہیں عیب سے پاک ہے وہ تصویر اور تحمید بخود یا بین بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حمد کر رہے ہیں اللہ کی تصویر کر رہے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے نافذ کر رہے ہیں یا بین اور فیصلے کر دیے جائیں گے ان کے درمیان حق کے ساتھ وقیل الحمد رب العالمین اور آخری بات جو فرشتے کہیں گے یا کہی جائے گی وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو اختتام اس کلمے کے ساتھ ہوگا الحمد رب العالمین تو یہ اہل جنت کا منظر سلامتی ہی سلامتی محبتیں ہی محبتیں اور جنت کا داخلہ بشارتیں فرشتوں کا سلام کہنا تصویر و تحمید کرنا اور پھر الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اس مجلس کا اختتام ہونا اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں داخل فرما دے جو بندے کامیاب بندے ہیں اللہ ہم ان میں شامل فرما دے کتاب و سنت کا فهم بھی دے اور کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے اقول قوری حاد و فر اللہ علیہ ولکم وحمد الحمدللہ رب العالمین